بسم الله الرحمن الرحيم <تصفح> الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الانبياء اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر 256 256 اذا نبستم ماذا توقت فابدؤوا بميمنتكم اذا لبستم واذا توضئتم تبداوا بما يمين حضرات ابو اپرہہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لبستم لبس ثياب عصمان پہننا واذا توضئتم باب تفاون توضؤ کرنا وضو بنانا عبدأ عبدأ هي ابدا ابدا امر ہے یہ ابتدا کرو بے میاں کم میاں دائیں طرف اذا لبستم جب تم پہنو و اذا جب ادا کرو میاں کم تو تم شروع کرو یا ابتدا کرو آغاز کرو بے دائیں طرف سے تو وضو کرتے ہوئے جو بھی آپ اپنے آغاز کو دھونا ہے تو پہلے کس کو کرو دائیں ہاں اسی طرح ہاتھ دھونے ہیں مطلب بازو اسی طریقے سے پاؤں وغیرہ وغیرہ تو ہر وہ جو اچھا کام ہے اس میں آپ نے پہل کرنی ہے کس سے دائیں طرف سے دائیں جانب سے جوتا پہننا ہے تو دایاں پہلے پھر بایاں اسی طریقے سے اور بھی جتنے بھی عام آد ہیں جو بھی کام ہے تو جو اچھے کام ہیں ان کو کیا ہے دائیں طرف سے اور جو برے کام ہیں ان کو کیا ہے بائیں ادا لبش تم وہ تو پہنو و ادا تو, تو دائن دائن جانب سے آغاز کرو ادا شرطیا ادا لبش تم فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ پھیلیا خبری ہو کر ماتوفہ لے وفیاتفا ادا تو ماتوف لے اپنے ماتوف سے مل کر جملہ ماتوفہ ہو کر شرط اف د او ب معام میںے کو ف جزائہ ایف د او فیل وظی فائیل باجار معیا میںے مزاف کو مظمیر مزافے مزاف مزافلے ملکر مضاف مل مجرول جار مجرور ملکر مطالعق کوئے فیل کے فیل اپنے فائیل اور معلق سے مل کر جمہ فعلہ انشاہ ہو کر جزا شرط اور جزذاہ ملکر جملہ فعلیلہ خبری شتی ہے حیث نممبر دو تامن 257. إذا اصابع وسلم اصابع اصابع جمع ہے تو فرمایا آپ علیہ السلاۃ وسلام نے اضاطوز جب تو وزو کرے فخل کا تو خلال کر اپنے ہاتھوں کا ورز لئی کا دئی کا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا ورج لی کا اور پاؤں کی انگلیوں کا اسی پر عطف ہے تو دونوں کا مانا یہی ہوگا کہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا کیا کرو خلال کرو خلال معنی یہ ہے کہ تاکہ انگلیوں کے درمیان کا جو خلا ہے یہ خشک نہ رہ جائے اور خلال کرنا انگلیوں کا وضو میں کیا ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے بلکہ کیا ہے سنت ہے اور امید ہے کہ آپ کو وضو وغیرہ کے فرائض اور سنتیں یاد ہوں گی اور معلوم ہوں گی نہیں تو کر لیجئے گا فخل اصاف تو یہاں پر جو خلال ہے انگلیوں کا ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال تو اس کے متعلق مطلب جان لیجئے گا کہ یہ وضو میں سنت ہے ادا تو جب تو وزو کرے فخلل اصابع کا, کا اپنے ہاتھوں کی پاؤں کی فاعل فاعل جملہ پھیلی خبری شرط فا جدا یا خل فیل انتا فائل اصاب مضاف یادئی مزافل مضاف کا مزاح مزافلے مل کر ماتوفیات کا مزاحمل مزا ماتو اور ماتوف ماتو مل کر پھر مضافلے ہوئے مذاف کے لیے مزاحمل مل کر مفول بحی فیل اپنے فائد اور مفول بی سے مل کر جملہ فیلے انشایہ کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ حدیث نمبر دو سو اٹھاون ٹو ففٹی ایٹ رکھنا سے روایت ہے جب رکھ دیا جائے کھانا فخلا نکالنا نہ جمع ہے جوتے کو کہتے ہیں تو فخ لاہو نے پس تم اتارو اپنے جوتوں کو فن نہ اقدام کو ار وحو روح یا روح راحت پانا لے اقدام اقدام قدم کی جمع ہے پاؤں کو کہتے ہیں ادا بوجھے جب رکھ دیا جائے کھانا فخل پس تم اتارو اپنے جوتوں کو فن نہ ہو ار وحل اس لیے کہ یہ زیادہ آرام دہ ہے تمہارے یہ طریقہ تمہارے پاؤں کے لیے زیادہ آرام دہ ہے جی تو یہاں پر کھانے کے آداب میں سے ایک قدر بیان کیا جا رہا ہے کہ کھانے کے آداب اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح طریقہ جو کھانے کا ہے وہ زمین پر بیٹھ کر دسترخان پہ کھانے کا صحیح طریقہ ہے لیکن باغیہ آپ ٹیبل پہ کھاتے ہیں تو بھی جائز ہے منع نہیں ہے حرام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے لیکن بہتر طریقہ کیا ہے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے جی پھر یہ کہ جوتے ہوتا اتنے. یہاں پر کا پہ آپ تو عام فخر اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے زمین پر بیٹھ کر کھانے کا آپ اپنے گھروں میں بھی اس کو رواج دیں بھلے اس کو اچھے طریقے سے رواج دے دیں لیکن جتنا آپ اچھے اچھی جگہ بنا سکتے ہیں کھانے کے لیے وہ آپ جیسا کوئی ایک الگ روم تیار کیا جاتا ہے باقاعدہ کھانے کے لیے تو آپ اس طریقے سے ایک روم کو مختص کر سکتے ہیں کھانے کے لیے جہاں پر باقاعدہ سے ایک اچھی قسم کا دسترخوان ہو اس طریقے پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے یا اس میں بھی ایک اور مطلب اس طریقے سے ہم ایک ٹیبل کو تیار کرتے ہیں اور ہم کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں آپ اسی طریقے سے بہت ہی مختصر سی جس طریقے سے ایک نئے اس طور پر آپ زمین پر انسان بیٹھ کر جس طریقے سے کھاتے ہیں اپنے سامنے ایک اتنی سی چیز رکھ کر کہ جو اونچی نہ ہو ٹیبل نہ ہو بہت مختصر نیچی تقریباً آپ اس کو پانچ انچ تک لے لیں اس کی بلندی ہو آپ اس کو چکور شیشہ رکھ لیں آپ اس کا یا کوئی بھی لکڑی رکھ لیں اس پر چاروں طرف میں بیٹھ کر لوگ کھانا کھائیں لیکن نیچے بیٹھ کر کھائیں یہ ایک اچھا طریقہ ہے بہرحال جو بھی صورت اختیار کرنا چاہیں لیکن کوشش یہ ہو کہ زمین پر بیٹھ کر اور جھک کر کھانا کھایا جائے کیا ہونا چاہیے کھانے کے دوران جھکاؤ ہونا چاہیے نیچے سامنے کی ٹیبل آپ سے بلند نہیں ہونی چاہیے ٹھیک تو ایسا کوئی بھی طریقہ تیار کیا جائے جس میں انسان بیٹھ کر کھانا کھائے ایک یہ کہ اس میں جھکاؤ ہو کھانے میں آپ سے کھانا آپ سے بلند نہ ہو آپ ایسے اوپر پکڑ کر کھانا نہ کھائیں بلکہ جھک کر کھانا کھائیں یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب کھانا آپ سے کافی نیچے ہو خیر یہاں پر فرمایا کہخلا ہونے آ رہا ہوں تو تم اپنے جوتوں کو نکال دو ارباقد میں تمہیں تمہارے پاؤں کے لیے زیادہ آرام دہ ہے تو کھانے میں کوئی بھی چیز جو بطور خوراک کر کھائی جاتی ہو ٹھیک تو اس میں جوتے کا اتار لینا یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑا پرسکون ہو کر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے ورنہ انسان اتنا پرسکون ہو کر کھانا نہیں کھا سکتا آپ اندازہ لگا لیجیے جو پرسکون کھانا آپ بیٹھ کر کھائیں گے اس میں جو آپ کو راحت محسوس ہوگی وہ آپ کو کبھی بھی چیئر پر محسوس نہیں ہوگی خیر لیکن ناجائز نہیں ہمارے نہیں ہے بالکل آپ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں چیر پر پر ٹیبل لیکن بہترین اور سنت طریقہ یہ کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا جائے اتار جس حد تک بھی جو سنت پر کوئی بھی شکل سنت کی اختیار کرتا ہے اس پر اللہ تبارک اس مجرتا فرمائیں گے اگر کوئی ٹیبل پر بھی بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے چیر پر بیٹھتا ہے تو بھی اگر وہ سنت کا خیال رکھتے ہوئے تمہارے پاؤں کے لیے آرام دہ ہے ادا شدیا نائف, فائل نائف فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریں ہو کر فاجذا یہ اخلاء فعل واضمیر فاعل نے عالم مذاف کو ضمیر مضاف کے لیے مضاف نظر لیے مل کر مفول بھی فعل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ نشائی ہو کر جزاب شرط اور جزاب مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو کر معلل فاتع علelia انه فمشبب الفعل کیوں تم جھوٹے بتاو ہو؟ وجہ بیان کیا گئی علت بیان کی فاتع علelia انه فمشبب الفعل ہو ضمیر اس کا اسم ارواح سیر میں تفصیل جیسے آپ ازرب و پڑھتے ہیں انصر و پڑھتے ہیں تفصیل اس میں سیر تفصیل اپنی ضمیر اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر انا اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اس میں خبری ہو کر محل محل اور محل مل کر جملہ کے لیے انشائ تالیہ جملہ فیلیہ شتی تاری حدیث نمبر دو سو انسٹھ ٹو ففٹی نائن حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا حیا کرنا شرم کرنا سونا عمل کرنا کچھ بھی شاہ یشی مانا چاہنا تو حضور اکرم سلم جب تو حیا نہ کرے نہا پس کر ماش ت جو تو چاہے جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر جی شرم و حیا یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ہر برے عمل سے ہر گناہ سے باز رکھتی ہے یہ ایک صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر پنہا رکھی ہے پھر کوئی لوگ اپنی ہی آواز اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں حیا ہی نہیں کرتے ان میں حیا کا ذرا نہیں ہوتا اور کچھ سراپا حیا ہی حیا ہوتے ہیں جی ہاں حیا انبیاء کا شیور ہے انبیاء کی فطرت فطرتیں انسان کے اندر جو سلیم و طبع انسان ہو اس کے اندر کیا ہے حیا ہوتی ہے تو جب انسان حیا کھو دیتا ہے جب اس صفت کو کھو دیتا ہے تو پھر انسان گناہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ بے حیا ہو جاتا ہے جب وہ بے حیا ہو جاتا ہے پھر اس کو فرق ہی نہیں پڑتا اس کی طبیعت پر کوئی چیز اثر انداز ہی نہیں ہوتی پھر اس کو کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے جو مانے ہو گناہ کرنے سے یا بری عادات سے تو اس لیے حیا ایک اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو اس نعمت سے مالا مال فرمائے جی علم تستحی فسنام جب تو حیا نہ کرے جو چاہے کر اذا علم تستحی فیل ضمیر فائل فیل تست مل کر جملہ فیلی خبری ہو کر شرط فاجز ضمیر فائل مصولہ شخص فیل تجمیر فائل فیل فائل مل کر جملہ فیلیا خبری ہو کر سیلا ما ماموصولہ اپنے سلا سے مل کر مفول بھی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا انشایہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فیلیا خبریہ شرطیہ حدیث نمبر دو سو ساٹھ ازا اکال احد و کم فلیہ کل بے یمی ہی ابھی ابھی پیچھے حدیث گزری ہے آپ نے ابھی حدیث کہی کہ ادا لبی تما تم حقدو اس حدیث سے فرمایا جا رہا ہے حرت عبداللہ عنہ سے روایت ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی کھائے تو فلیاں کلبی امین ہی بس چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے پی کی دائیں ہاتھ وہ فلیہ شریف بے امینی اور جب پیئے تو چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے ٹھیک ہے تو ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے کھانا دائیں ہاتھ سے پینا دائیں ہاتھ سے ہاں اگر کوئی مانے ہو کوئی مرض ہو کوئی تکلیف ہو تو پھر الگ بات ہے مستثنا ہے ادا شردیا اقلی فیل احاد مزاف مضافل مل کر فائل فیل فائل مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر شرط فاجزیہ لام امر یق فیل ضمیر ہوا فائل بازار یمین مضاف ہو زمین مضافل مزاح مضافل مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو یق کے یا فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا فیلی خبری ہو کر ماتوف علئے اپنے ماتوف سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ شرطیہ ماتوفہ ہوا بالکل سہم ترکیب ہے ادا شریف فلی شریف حدیث نمبر دو سو اکسٹھ دخ دخل احد وسجد فلیر حضرت ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل احد وسجد جب تم میں سے اپنی مسجد میں داخل ہو فلیر کا بس چاہیے کہ دو رکتیں پڑھے فلیئر کا چاہیے کہ پڑھے رکاتے دو رکتیں اب لگائیں بیٹھنے سے پہلے, پہلے جب تم مسجد میں, میں داخل ہو تو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے پہلے دو رکتیں پڑھ لے اس حدیث سے مواد تحیت المسد کی دو رکتے ہیں تحیت دو رکتیں ہوتی ہیں نفل نماز کے جو آتی مسجد میں داخل ہو بشرطے کے کوئی موانے موجود نہ ہو آپ ان آگے چل کر پڑھیں گے ایک مستقل نوافل تحیت المسجد تو جبکہ کوئی مکرو وقت نہ ہو کوئی ایسا ویسا یا کوئی اور معنی موجود نہ ہو مثلا جماعت قائم ہو چکی ہو تو پھر ظاہر پڑھنا ٹھیک نہیں ہے اسی طریقے سے یہ وقت کام ہے سننے رواطے گا سنت موقع پڑھنے ہیں تو پھر اس وقت ان کو چھوڑ دے گا ورنہ یہی ہے کہ اگر وقت ہے پھر اس کو پڑھ لینی چاہیے کون سی ادا شرطیہ داخل فیل شرطی احدما فائل المسدنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ پھیلیا خبری ہو کر شخص لام ہوا فائل، بی قبل مذاف ان مستری فائل فعل فائل مل کر جملہ پھیلیا خبری ہو کر بتاویل مستر کیا مذاقل قبل کے لیے قبل مذاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مفول فی قبل ظروف میں سے مفول فی فیل اپنے فائل مفول بی اور مفول فی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر خبریہ شکیہ حدیث نمبر دو سوسٹھ ادن تلا احد کم فلیب دا بل یمنا و ادا نزا فلیب دشمال ابلا ہوما تو نہ ما حضرت ابو رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حدیث چل رہی ہے گویا کہ اچھے کام کو دائیں سے ابتدا کرنا ہے اور برے کام کو بند ادن تالا ان تالین تعلو یہ گاغ ہے اختیار ٹھیک ہے جوتا پہننا اس کا معنی ہے جوتا پہننا جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے فلی ابدابنا پشچا یہ کہ ابتدا کرے دائیں سے یعنی پہلے دایا جوتا پہنے واحد نظر اور جب اتارے نظر آوانا اتارنا جب اتارے تو فلی ابدابل شمال تو اتارنے میں ابتدا کس سے کرے بائیں سے پہلے بایاں اتارے اولا تنہا تاکہ ہو جائے دایا اولا ہوما ان دونوں میں سے پہلا تنہا جس کو پہنا جاتا ہے تو تاکہ پہلا پہننے میں پہلا ہو جائے دایا وہ آخر گما اور ان میں سے دوسرا ہو جائے یا تنسا جس کو اتارا جاتا ہے نکالا جاتا ہے اتارا جاتا ہے جی تو یہی ہے کہ جوتا اگر پہننا ہے تو پہلے دایا پہنا جائے پھر بایاں اور اگر اتارنا ہے تو پہلے بایاں پھر دایا مسجد میں عام طور پر داخل ہونے اور آ... باہر نکلنے میں عام طور پر بچوں کو اور اسی طریقے سے بانس بڑوں کو بھی مغالتا ہو جاتا ہے مسجد میں داخل کرنا ہے پاؤں دایاں اور جوتا اتارنا ہے کون سا پہلے بایاں اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی پاؤں دایاں داخل کرنا پھر پہلے دایا نکالیں گے جوتے سے پہلے دایا جوتا اتاریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جوتا آپ نے پہلے بایاں ہی اتارنا ہے اتارنے کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں بایاں اتارنا ہے اتارنے کے بعد اس پر آپ نے پاؤں رکھنا ہے جوتے کے اوپر بایاں ابھی اتارنے کے بعد مزے میں داخل نہیں کرنا بایاں ابھی تک پھر دایاں اتارنے کے بعد پھر دایاں پاؤں پہلے مزے میں داخل کرنا ہے پھر بایاں اسی طریقے سے جب مسجد سے نکلیں گے تو آپ کے سامنے جوتے پڑے تو پہلے بایاں باہر مسجد سے باہر رکھنا ہے بایاں جوتے کے اوپر اور پھر دایاں है ہے مسجد سے اور لے جا کر جوتے میں ڈال دینا ہے تو یہ طریقہ ہے तरीके اس طریقے سے हो کیا ہو جائے گا پہلا جو ہو جائے گا وہ پہننے میں دایا ہو جائے گا اور اتارنے میں دوسرا ہو جائے گا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے فلی ابدا پش کے کہ ابتدا کرے بلیمنا دائیں سے اور جب جوتا اتارے فلی ابدا کے اتارے بشمال پہلے بائیں اولو آخرات تاکہ جو دایاں جوتا ہے یہ پہننے میں تو کیا ہو جائے پہلا ہو جائے اور اتارنے میں کیا ہو جائے دوسرا ہو جائے باہر نہیں ہوتی خیر میں کے اندر ہوتی ہے لامعمر ہوا ضمیر فائل بازار علیمہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یبدا فیل کے یبدا فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہو کر جزا شر اور جزا مل کر جملہ فیلیا خبری شرطیا ہو کر معطوف ما ماتوفا لے آتفا اذا نزع فلی بالشمال معطوف معطوف لے اپنے بالکل سیم ترکیب فلی ابدا بلیمنا فا نزع فلیبدا بالشمال ٹھیک ہے معطوف ماتوفا اپنے معطوف ماتو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ معطوفہ ہو کر الل لام تاری تک اول اول مزاحما مزافل مزاح مزافل مل کر زلحال تن آل فائل فیل فائل مل کر حال حال حال ماتوفا لے اور آج کا آخر حما تنزا ماتوف, ماتوف اپنے الاتوف سے مل کر خبر ہوئی تکن فیل کے لیے تکن فیل ناقص کے لیے تکن فیل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا خبری ہو کر معلل معلل اپنے والد سے مل کر جملہ پہ لیا خبری یا حدیث اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الربہ غائب رہنا جب تم میں سے کوئی ایک لمبا عرصہ غائب رہے اپنے گھر والوں سے فلا یت رو تر قتر کمانا ہوتے ہیں رات کو آنا رات کو آنا گھر لیلن رنگ پھر رات ال گھر والے <تصفح> جابر جاگری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احدكم جب تم میں کوئی اپنی اپنی غیبت کو لمبا کر دے اپنی غیبت کو یعنی اپنے غائب رہنے کو اپنے غائب رہنے کو لمبا کر دے تو فلاح رخ آب لے لس نہ آئے رات ہو اپنے گھر والوں کے پاس اپنے گھر مطلب یہ کہ اپنے گھر رات کو واپس نہ کیا مطلب ہے حدیث کا اگر کسی سر, کسی آدمی نے سفر شروع کیا اور ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ وہ سفر میں تھا یاد رکھیے گا کہ حدیف ابھی جگہ پر بالکل صحیح ہے اور اب یہ تھوڑی سی اب ان علاقوں کے ساتھ الگ ہوگا کہ جہاں پر رابطہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آنے والے کی خبر نہ ہو کہ کب آ رہا ہے تو اگر ایک عرصہ دراز اپنے گھر والوں سے غائب رہا ہو تو بن بتائے بن بتائے ہر ایک کے لیے متعلق ہے چاہے آج کے دور سے آپ سے دیکھیں تو بن بتائے بغیر بتلانے کی چاہیے کہ اپنے گھر واپس رات کو اچانک نہ آ جائے کیوں اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی اچانک اس طریقے سے رات کو لوٹے گا اگرچہ وہ گھر والا ہے لیکن یہ ہے کہ گھر والے اس سے خوف زدہ ہوں گے بیل بجے گی یا دستک ہوگی تو نہ جانے کون آ ٹپکا ہے ایک بات دوسری بات ان کی نیند خراب ہوگی تیسری بات اگر کوئی شخص آنے والا ہے تو نہ جانے اس کی جو اہلیہ ہے گھر والی ہے وہ کس حال میں ہے کس عالم میں ہے جب وہ اس سے ملے تو نہ جانے وہ اس کو اچھی نہ لگے پھلی نہ لگے اور اس طریقے سے ان کی رشتیاں رشتہ داری اور اس کا آپس میں تعلق کیا ہو جائے دور ہو جائے اور ایک دوسرے سے اس کو کیا ہو جائے نفرت ہو جائے تو کئی ساری وجوہات ہیں اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ بغیر اطلاع کے بغیر اطلاع کے کبھی بھی اپنے گھر کو نہ لوٹا جائے تو اب ضروری نہیں ہے کہ رات کو نہ آئے اگر کسی کے گھر میں اطلاع ہے اور گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ فلاں سفر میں ہے اور اس نے فلاں وقت تک پہنچ جانا ہے اب تو پل پل کی خبر ہوتی ہے لہٰذا پھر یہ عدیث اس کو شامل نہیں ہوگی اطلاع ہے جو اطلاع دینے کے آتا ہے اس میں نہیں ہے جی اس لیے آپ السلام کی عادت شریف تھی جب بھی آپ واپس مدینہ طیبہ تشریف لاتے تھے آپ کے مسجد میں قیام فرماتے تھے اور جب گھر والوں کو اور سب کو اطلاع ہو جاتی تھی کہ آپ تشریف لے لیا اس کے بعد آپ بلکہ آپ تو واپس آ کر اپنی مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور نماز نوافل وغیرہ ادا کرتے تھے اس لیے سفر سے واپسی پر اپنے محلے کی مسجد میں نوافل مستحب قرار دے دیے گئے ہیں جی تو اس کے بعد آپ اپنے گھروں کی طرف تشریف لے جاتے تھے محاط المؤمنین کی طرف اذا اطال احدكم کو جب لمبا کرے تم میں سے کوئی الغیبتا اپنے غائبہ کو فلا یت رخ آل لئی آئے اپنے گھر والوں کے پاس رات کو ارا شرطیا مزافل فائل الغی بتا مفول فائل مفول بھی مل کر جملہ فیلیا خبریاں لائ نہیں یت رخ فیل ضمیر مزاح مفول مفول فائل سے انشایہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فی اللہ اکبر ہے آپ کی تراکیب کی آخری حدیث حدیث نمبر دو سو چونسٹھ مری فنکی جی یہاں سے آپ کی پھانسی کے فنڈا سے آپ کو آزادی ملے گی اذا دخلتم وسلم دا دخلتم جب تم داخل ہو مریض تسلی دو اس کی موت کے متعلق مانا دور کرنا رد کرنا لوٹانا وَيَتِيبُ تو وہ یتیب مانا خوش ہونا تو پہنا زیادہ آپ کا یہ تسلی دینا آپ کا یہ تسلی دینا مریض کو لائیو روشن کسی چیز کو لوٹائے گا نہیں لیکن وہ یتیب ونستی ہی اس کو کیا کر دے گا اس کے دل کو خوش کر دے گا ہائے ہائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر فرما رہے ہیں ایک بہت بڑا ادب ہے کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ اس کی عیادت کے لیے تم اسے کیا کرو تسلی دو اس کی موت میں جب بہت زیادہ جو لوگ مریض ہوتے ہیں ایسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو جان لیوا مرض ہوتی ہے عمومی طور پر تو ایسے مریض کے پاس جا کر اس کے ساتھ ایسی بات کرنی چاہیے کہ اس کو یہ لگے کہ مجھے اس مرض میں موت نہیں آئے گی بلکہ میرے اس مرض کا علاج موجود ہے اور میرا علاج ہو جائے گا اور میں تندرست ہو جاؤں گا نہ یہ کہ جا کر اس کو کہا جائے جا ہائے آپ کو یہ مرض لگ گئی ہے اس مرض سے تو آج تک کوئی بندہ بچا ہی نہیں ہے جو جس بندے کو یہ مرض لگی ہے نا تو بس وہ دنیا سے ہی گیا ہے اس طرح کی باتیں جا کر مریض کے پاس نہ کی جائیں افسوس بھری بلکہ اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو جا کر اس کو تسلی دی جائے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جھوٹی تسلی دے دیں لیکن دیں اس کو تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں کہ آپ کی تسلی سے کیا ہوگا اگرچہ اس کی موت کا جو وقت مقرر ہے وہ تو اس کی وقت میں بہت آئے گی آپ کی یہ تسلی اس کی موت کو نہیں لوٹا سکتی لیکن اس کا دل خوش ہو جائے گا اور یہ سب سے بڑی بات ہے آپ کی وجہ سے اگر کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پیشانی کھلکھلا اٹھتی ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے ایک مومن اگر آپ کی وجہ سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کے تسلی مل جاتی ہے تو میرا خیال اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں ہے جی ہاں اور اگر آپ کی وجہ سے کسی کے آنسو ٹپک جاتا ہے کسی میں پریشانی آ جاتی ہے تو میرا خیال سے اس سے بڑھ کر کوئی اور برائی بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کا بڑا خیال رکھا ہے جی ہاں اس لیے ایسا نہ ہو کبھی بھی کہ کسی کا آنسو ٹپکے اور وجہ آپ ہوں ہاں یہ ضرور ہو کہ کسی کی کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آئے اور کسی کی پیشانی کھل کھلا اٹھے اور وجہ آپ آ یقین جانیے یہ آپ کی کامیابی ہے دنیا اور آخر دونوں جہانوں کی جی اذا دخل تو مالل مریض اس لیے لوگوں کے لیے آسانیاں کرو بشرو اللہ تفر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں کرو گے اللہ تبارک بتالا آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں آپ دوسروں کے لیے راحت اور آرام مہیا کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے راحت اور آرام مہیا فرمائیں گے جیسے کرنی ویسے کرنی بس جیسے آپ دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسے اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ فرمائیں گے <laughs> جب تم مریض پر داخل ہو جب تم مریض کے پاس آؤ فنفی سولوفی اجب ہی تو اسے تسلی دو اس کی موت کے متعلق اجب موت پس بے شک یہ یعنی تسلی دینا لا یوردو شیل کسی چیز کو لوٹاتا نہیں لیکن وہ یتیب و اس کے دل کو خوش کر دے اس لیے لوگوں کے لیے آسانی راحت اور خوشی کا سماں مہیا کریں پریشانی کا نہیں اگر کوئی پریشانی میں ہو بھی آپ یہ سمجھتے ہوں کہ اس کی پریشانی کا فی الحال کوئی حل موجود نہیں ہے تو بھی آپ اس کو کوئی حل پیش کریں اور اسے تسلی دیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کے علاوہ دنیا میں اور کتنی کتنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں یہ تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے ادا شرطیا دخل تم فیل تم فائل اعلی جار المریض مجرور مل کر متعلق اور متعلق مل کر متعلق ہو ہوئے نفی سو پھیل کے فی جار اجل مذاق بو زمیر مضاف مزاف مذاق مضافل مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے نفسو نفسو مطالق فعل لا يرد لا يرد لا نفی یار فعل شائن مفعول بی ہے اپنے فائل مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اور حرف یاص یتیب و فعل ہو الضمیر فاعل باذار نصب مضاف ضمیر مضاف لے مضاف ضاف لے مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو یتیب و فعل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جمعہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر انہ انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جمعہ اسمیہ خبریہ ہو کر معلل معلل و معلل مل کر جمعہ فعلیہ انشایت علیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی کے ہامی و ناصر ہوں سب کو خیر و عفیت سے رکھیں سب کو حفظ و آمان میں رکھیں